جی میرا تو خدم کو نہیں بس عقید مند تو متقد ہوتے ہیں وہ نہیں جانتے موتف پہ جانتے ہوتے ہیں اچھا جناب گزارش ہے جی یہ جو اپنا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 اگر عملی طور ایک تو قولی طور پر جائز قرار دینا عملی طور پر پیدا بھی ہو جائے کوئی نبی تو اس میں ن... آ... حضور کے آخری نبی ہونے میں فرق نہیں آتا یہ آ... سراہد اور انکار نہیں ہے جی کس اس خط میں نبوت جو آپ لفظ پڑھ رہے ہیں جی تظر سے اردو میں ہے جی جی جی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 فلفے کی جتنی کتابیں ہیں ان کے ایک کا نام بتا دیں کہ انہوں نے تجویز کا معنی امکان کیا شرح تعزیب اگر پڑی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک نہیں کئی جگہ جو ہے وہ مہربانی جگہ بتا دیں کہ تجویز کا معنی امکان ہو جی کو مہربانی فرما کے شرح تعزیب کا ایک مکان بتا دیں جہاں پر لکھا ہو تجویز کا معنی امکان ہے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 ایک ہے جیزی کے اعتبار سے ایک ہے اس فلسی کی اصطلاح کے اعتبار سے اچھا جواز کا میں امکان ہے جی اچھا حضرت تو اس کی امکان ایسی ہے جیسے لوکان اللہ جی کہ اگر کئی خدا ممکن ہوتے تجویز کر لیے جاتے تو آسمان و زمین تباہ ہو جاتے ان امکان علی رحمان کہ اگر دل فرض جو ہے اللہ کی اولاد ہوتی فان اب اللہ دین میں سب سے پہلے عبادت کرتا تو جس طرح یہ جملے فرضی ہیں فیر قمر الدین صاحب سے الوی نے بھی یہی لکھا کہ جہاں تک مولانا کاسمنا نوتوی کا ذہن گیا ہے وہاں تک موت علی کی عقل نہیں پہنچ سکی اس لیے اپنے کم سمجھے کی وجہ سے جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں یہ کون سی کتاب میں ہے یہ کی آواز ہے اس کے اندر ہے اچھا تو اس میں یعنی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کلام سمجھ نہیں سکے اچھا تو اچھا یہ بتائیں آپ کہ یہ کتاب لکھنے کا اصل منشا کیا تھا اصل منشا بھی ختم نبوت میں احترام تھا ختم نبوت پہ اعتراض تھا کون سا اعتراض وہ آسار ابن عباس کی وجہ سے تھا <تصفیق> تو کوئی آسر جی اصر ابن عباس میں تو وقوع ہے یا امکان اور جواز ہے تو یہ بھی امکان لکھا لکھا حضور وہاں جی میری گزارش یہ ہے کہ عصر ابن عباس میں تو وقوع کا ہے محمد ان کا محمد قوم اور کا نبیز قوم وغیرہ کے جو الفاظ آئے وہاں پر تو واقع ہے تو یہ فردیا اور واقع پھر آخر ابن عباس کا دفاع کیسے ہوا ملتان سے ہیں جی جی جی اگر تشریف لے لیں تو آپ کو ساری کتابیں حضور گے حضور, حضور مہربانی فرمائے میں تشریف میری نہ کوئی تشریف ہے نہ کوئی لا سکتا ہوں غریب سا آدمی ہوں مسکین صاحب صرف پریشانی بنی ہوئی ہے ادھر پر بریلوی ہیں وہ تنگ کرتے ہیں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 نہیں آپ کے پاس تعلیم میرے پاس پڑی ہوئی ہے میرے پاس پڑی ہوئی ہے منکر کو ایسے ہی کافر ہوں جیسے نماز کی رقصوں کا منکر کا پر لکھتا ہے اس میں نہیں جی ٹھیک ہے جناب اچھا اب یہ ہے کہ جب خاتم نبوت کے منکر کو وہ کافر سمجھتا ہے تو آسرے ابن عباس کا حل کیسے پیش کیا تو وہ تو بتا دیا وہ کیا بتا دیا رجونی بتائے میرے جی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 جی اگر بار کے اندر بکو ہے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے اس کا یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے وہ اثر صحیح نہیں ہے باطل ہے جیسے شاہ اگر مرتن جب کہا گیا یہ عقائد کی بات ہے اور مول ہے اس کی تعویل کرنا پڑے گی ہمیشہ یہ اصول ہوتا ہے کہ جب زنّی قطعی کے مقابلے میں آئے تو زنی کے اندر تعویل کی جاتی ہے قطعی کے اندر نہیں کی جاتی قطعی کے اندر تعویل کرنے والا مرتاد اور قاتر ہوتا ہے خاتم النبی جین کی ناسک کتئی ہے اس کے اندر تعویل حضرت نے کیسے کی ہے بتائیں یہ آپ نے جواب کر آپ حوصلہ اعتقاد کی وجہ سے جواب ہے آپ کے پاس الحمد للہ آپ ایسا کریں اگر آپ میرا کرو اللہ تعالیٰ کی سکھ کا مل ہے اللہ محمد رسول سے آپ پر بہت مت لگائے یہ سکتے یہ بات کسی جھوٹے کذاب کی تو ہو سکتی ہے پھر میں جی جی میں ضرور پتا بتاؤں گا جناب آپ بالکل آئے میں آپ کی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 وہ کہتے ہیں کہ اثر ابن عباس میں وقوع کی بات ہے وہاں پر صاف ہے کہ نبی کا نبی حکم ابراہیم کا ابراہیم حکم فلاں یہ کیا ہے وہاں پر تو ہے اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ جناب فرض آپ جب بتائیں فرض ہے تو اثر ابن عباس سے متعلق انہوں نے کیا کیا اس کا مطلب ہے صرف وقت ظاہر کیا یا کفر اپنے ظاہر کرتے ہیں اور کچھ بھی نہ ہو سکا یہ کیا عجیب بات ہے حضرت ذرا آپ یہی بات سننے کے لیے تیار ہیں یا صرف اپنی میں کان بنا ہوا ہوں آپ سنا جی میں کان بنا یہاں کی ختم کی دو کچوئیں ہیں جی تین کچوئیں مکانی رتنی بالکل صحیح ہے کون سی ختم نبوت یہاں پر اثر بڑے عباس میں کون سی ختم نبوت نہیں بنتی جس کے نہ بننے نہ جی جی میں صرف ساتھ ساتھ کرتا جاؤں گا نا, جو پی... مو مو نا جی حضور موک لگی یہ دوسرے سے جی جی فرمائیے الباب یہاں کی ختم اثر رتبی ہے اور رتوی کو زمانی لازم ہے ٹھیک ہے کیونکہ مقا... کیونکہ جو مرتبے کے اعتبار سے مبدم ہوتا ہے اس کو آخر میں ظاہر کیا جاتا ہے یہ ہے حورحت بخار میں حضور احتمط حضور احتمطے میں نے کیا ہے آپ نے جو کہا ہے میں نے لیا ہے رتبی کے مریاد کہہ رہے ہیں رتبی جو رتبی کے اعتبار سے جو جو فضلت رتبی ہوتی ہے اس کو آخر میں ظاہر کیا جاتا ہے یہی میری ہوئے یا نہیں ہوئے انہوں نے کہہ دیا کہ مرتبے کے اعتبار سے جو ہے وہ آخر میں نتیجہ آخر میں نکلتا ہے ٹھیک ہے نہ ہوئی ٹھیک ہے بتائیں پھر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 نہیں کیا کہنا چاہتا ہے چلو آج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی باتوں کا کلیئر بنانے کا کیا ہوگا جی اور بارے میں جی جی جی یہ بتا دیا یہ بتا دیا کہ سب لڑکیوں سے نہیں یہ بتا اچھا آپ یہ بتائے حضرت مہربانی فرمائے میں راض نہ ہوں آپ تو کفاور ہیں علماگ لوگ ہیں جی لگتا ہے جی اچھا بہت اچھے بہت اچھے جناب یہ بتائے صدیق اکبر صاحب میں افضل سے سب سے پہلے آئے کہ آخر میں آئے جو آپ کے جھوٹ کے پلین پہ کہاں نکل گئے اب بتائیں یہ سارے باطل جو آپ کر رہے ہیں یہاں کی مت ڈالے آپ مہربانی کریں جواب ہے وہی دیں آپ نے اوسر ڈال رہے ہیں مہربانی کریں بہت غروب کر رہا ہوں حضور میں ابھی بتاتا ہوں آپ کی خدمت کروں گا آپ کیوں گھبراتے ہیں میں صرف اتنا اردو کرنا چاہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو رکضل ہو اور میری میں کسی پیر کو نہیں مانتا میں حدیث کو مانتا ہوں اس کے مطابق بات کریں میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو میں افضل وہ زمانے میں ہوتا ہے میں افضل سب سے پہلے آیا ہے ایمان کے پہ سب سے پہلے آپ کا نکل گیا کہ نہیں نکلا یہ دعویٰ آپ نے کہاں سے نکالا ہے قرآن سے نکالا ہے کوئی یہ پلیا آپ نے کہاں سے بنا لیا بتاؤ کون سے پولیا آیا ہے کون سے بلو کا یہ ہے کہ یہ دار جو بند کی طرح جو آپ نے پیش کر دی ہے یہ بات لوگ تو اس کے بتاؤ زمانہ بعد کا ہے یا پہلے کا ہے اب کہاں ہو گئے آپ ایسا کریں دار دیوبان سے لے کر سارے مجھے یہ جواب دیں ہے جی ورنہ تو وہ بریل بھی مجھے کھاتے ہیں میں کیا کروں تو خود بتانا میں میری جان چھوڑا لیتا ہوں یا میرے اگر آپ کو بلاتا ہوں با. بلا خدا رو میری جان چڑوائے مجھے لیتے ہیں اب میں میں تو جب مجھے تو یہ خطرہ ہو گیا ہے کہ میری جان کہاں چھوٹے گی جب تو آپ کی پھنس گئی ہے تو خود کیا وہ پھنسا ہوا ہے میں تو پھنسا ہوا تھا لیکن آپ کو بھی پھنسا لیا آپ کیا کریں اب کوئی اور بدو کے نکالے مہربانی کرے اب کوئی اور بدو کے نکالے جو ہمیں نکالے مجھے لگتا ہے وہ بھی پھنسے جائیں گے اور یہ پھنسنے کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اور انشاء اللہ میں نکالوں گا کا خود رہا ہے الگ مہربانی کرے آپ پریشان کیوں ہو گئے آپ تو بکلا گیا لگتے ہیں وہ اضافہ آپ کی سمجھ میں آ گیا جی جی اعتراض نہیں آپ کہ آپ کے جو خوافات ہیں وہ سمجھ چکا ہوں میں لیکن اس کا یہ ہے کہ پریشان کون بات یہ ہے کہ ہم بزرگ مانتے ہیں ان کو کیا کریں اس کا کیا بنے گا بزرگ اس کا کیا بنے گا بزرگ ماننے سے ہمارا کیا بنے گا آپ کا کیا بنے گا ورنہ اس کا بھی تھا حضرت کو نبی مانتا ہوں نہ کسی کو میں رسول مانتا ہوں نہ صحابی مانتا ہوں نہ امام مانتا ہوں نہ مختصا مانتا ہوں میں دین کو مانتا ہوں میں دین کو مانتا ہوں دین والے کو مانتا ہوں غلطی کو خطا کو خطا مانتا ہوں ثواب کو ثواب مانتا ہوں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 شخص موجود ہے اور ان رسول اکرم کے زمانے سے لے کر اب تک پھر چل رہے ہیں مرنے کا بھی ان کو کوئی پتہ نہیں مر گئے کہ جیو گے ہاں جی ہاں اب بتائیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد سمجھے کسی آسمان زمین میں کوئی نبی نبوت کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح موجود ہے اور باقی اور دائم ہے بتاؤ یہ وہ کافر ہے یا مسلمان ہے یہ موجود ہیں کہ موجود ہیں موجود ہیں سر اپنے عباس میں ہے اثر اپنے عباس میں یہی بات ہے کہ آپ موجود ہیں فی کلو سنو سنو میں ابارہ سنا دیتا ہوں گارڈ کو صاحب کام کنو کنو ہیم کا ابراہیم کے دور ستر کے زمانے میں تھے کیا میں نے کیا کیا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 کیا اگر الناس میں دکھانا ہے میں کہہ رہا ہوں افضل رتمی کون سا مسلم ہے افضل رتمی جو تاخر مانی تو کون سا مسلم ہے یہ کہاں سے پلی نکالا ہے یہ وہاں سے نکالنا ہے جہاں سے پیر قمر الدین نے جو ہے وہ پیر قمر دین تیرے لیے تو وہ تمہارے لیے خدا رسول بن گیا کیا زاہد مہت محت جلدی روز لگا سورا نے جس جی انہوں نے یہ بات واضح طور پر یہ کہہ دی ہے کہ وہ آخر میں آخر آخر میں آتا ہے اور روزہ راج بھی ہونا ثابت ہو گیا اسی تعبیر الناخ میں وہ لکھتے ہیں کہ جو ختم کا میں نے انکار نہیں کیا بلکہ ان کر کے انکار کی گنجائش جوڑ دی جی عزیز میں سناتا ہوں جی الفاظ سنا رہا ہوں ایک سو اکتیس پر دوسری جلد کتاب رسماء و کی یہ سانگ لہل والی جو چھپی ہے نا اس کے اندر حضرت یہ ایک سو اکتیس پر موجود ہے الفاظ میں سنا دیتا ہوں اور اس کی جو وہ کی ہے وہ سمعد کی حیثیت یہ ہے سب اردین فی کل اردن نبی کا نبی کم ودم کا آدم و کا نوح و ابراہیم کا ابراہیم و عیسہ کا عیشہ اور پھر جناب جی دوسری سنت کے ساتھ جو اس کے اندر فرمایا تھی کلیہ ابراہیم اب بتاؤ یہاں پر تو نہب کے لفظ بھی آ گئے ہیں یہ تو تشدر تھی اب بتاؤ زمانہ بتاؤ یہاں کے لفظ ٹھیک ہے جی بتا دیا کہ اندر ہزور آخر کے اندر ہے بھی ہزور آخر کے اندر ہے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 ورنہ زمانے کے اعتبار سے یہ جو یہ جو بکواٹ کی ہے اس میں دکھا دو جس میں جی جی میں میں کی خاطر کی طرح میں میں کُرافس میں سنا دیتا ہوں اگر بال بعد زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے بو کر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 تمہارا خاتمہ ایسا ہو گیا تمہارا خاتمہ ایسا ہو گیا کہ تمہاری اصل پتہ نہیں پہلے ملی بھی ہے کہ نہیں ہے مجھے تو پہ ہی نہیں ہے حبیز سے جو ہے وہ حدیث کو بچانا تھا اچھا حدیث سے حدیث کو بچانا تھا تو پہلے نہیں بچا سکتے تھے کوئی امام نے بچانا تھا یہ لکھا ہے تیسرے بات یہ تو یہ بات ہے شور میں ہے کہ نہیں جیسا مانا نہیں ہے اس کا مطلب نہیں بیان کیا گیا بغیر مطلب مانا تو اس کا معلوم کر دیا کہ یہاں پر جا یہ ہے یا یہ ہے کہ حدیث شال سے مرا جس طرح شرد کے اتبار سے تعداد نہیں آپ تعبیر کرنا پڑے گی تعبیر انہوں نے کشمیر مقصود ہے جس کی بات بتاؤں کیا روک لگا ہے اس پر شاہ بے مرا مر یہ <سؤال> لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر شاہ بے مر رہا تھوڑا وہ ابھی مطلب کیا بتاؤ شاہ جو ہے اس کی قسم کی صحیح کی ہے شاہ زسمائی صحیح کی بتاؤ شزول اللہ سے کا دیہا ہوتی ہے صحت کے اندر یا نہیں اور یہ ہوتا ہے بمر رتن کا لفظ کیوں ہوا ہے رتن کا یہ بنا ہوا ہوتا ہے کیا شاد کا مانا بتاؤ شاد کا مانا شاد کمانا منفرد اکیلا علیحدہ منفرد علیحدہ منفرد علیحدہ ہوتا جو ع ہوتا ہے کہ آدمی بھی غریب ہے اور اس کا مطلب کیا اصل شاہ شمالفت مخالفت مخالفت شزوز کا لگی معنی کے اعتبار سے منفرد ہے لیکن انفراد ایسا ہے کہ جو مخالفت کو مسلزم ہو جب ستا اوسط کی مخالفت کرتا ہے اس وقت بھی شاد کیا اس اس دیتا ہے یہاں پر مخالفت موجود ہے شاہجن پہ مردہ تابی تو کہا گیا ہے یہ اس کی مخالفت دکھاؤ کہ اس کے مخالفت کون سے سیٹیں جو ہے وہ بدم کر رہی ہے کیا کرے گا امام بہتری سے پوچھو مجھے مجھے بھی پوچھو, پوچھو،, پوچھو،, پوچھو، امام بہتی نے حکم لگائے شاہن پر مر رہا تو اس کا مطابق ہاں ایمان کے بارے میں پڑھ رہا ہوں اندھی تکلید کر رہا ہے اس کی آپ اندھی تکلید قاسم لالوتوی کی کر رہے ہیں پوکھر میں اور میں ایمان میں نہ کروں اس لیے کہ وہ حجیز ہے اب بتائیں تعویل اس کی ہوگی یا قاسم النبی جین کی ہوگی بتاؤ کیا تمہارا سیدھا ہے میں میں ہوگی قطعی میں ہوگی طویل اصول کیا ہے کچھ جانتے ہو اصول دنیا میں سبھی پڑھا ہے کیا اصول ہوتا ہے جب زندگی اور قطعی ہوئی آپس میں متعارل ہو جائے توبیل کس کے قابل ہوتی ہے کے قابل کون ہوتا ہے کس کو مانا کرتے ہیں بتاؤ ذرا پتی ہے گنجی ہے خاتم النبی ہے اور صحیح پر خاتم النبی کا انہوں نے انکار نہیں کیا خط میں خاتم کے تین مانا بھیا کیے ہیں نہیں حضرت خاتم النبیین کے تین مانا یہ جہالتے ادھر سے ہی نکلیں گی یہ جہالت ہے کوئی ہاتم النبی جن کا ایک ہی مانا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ تعالیٰ یہ یہ یہ کس میں نہیں ہے کیا حضرت یہ بتایا جو حضرت یہ بتایا ہاں مدعی ہیں میں آپ کا سائل ہوں مدعی اپنے دعوے پر دلیل پیش کرتا ہے کہ سائل پیش کرتا ہے خیر ہے آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں تین قسمیں ہیں نبو ادنی قرآن و حدیث بین خاطم نبی جیل کی تین قسمیں بساد قرآن و حدیث حضرت اپنی نوسر کو فرم نہ ڈالے آپ مہربانی کریں فرمائے کسی کہ حضرت میں آپ میری بات سنیں مدئی کہتے ہیں اس قزاب کو جو ایسی جھوٹی باتیں خدا رسول شریعت کی طرف نقل کر دے منسوخ کر دے اور آئے جائے کچھ بھی نہ اس کو پتہ نہ لاؤ میں کیا کہہ رہا ہوں خاتم النبی تین مانوں میں نکال دیا پہلے کسلہ میں سے کسی کے کی ترف کیا جی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 دیر دیر نے بتایا کہ قبیا فرضیا کو قبضیہ حقیقی سمندر اعتراض کرتے ہیں بہت اچھے حضور اچھا حلو حلو حلو حلو حلو زمین میں کئی خدا, خدا, خدا ہوتے ہیں جی اس کا کیا مطلب احتراج کرے گا حضور آگے کیا لکھا ہوا ہے مہربانی فرمائے اس قبیہ فرضیا اس قبیہ فرضیا میں فرق کیا ہے پتہ ہے جگہ کیا ہے یہاں پر جگہ یہ ہے کہ کچھ فرق نہ آئے گا وہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی ہوتا تو میں اس کی کرتا ہے جب نہیں تو پوجا کیسے کروں آپ بتائیں کہ یہاں پر میں بناتا ہوں میں کہتا ہوں قاسم صاحب اگر غیر مسلم ہوتے تو کچھ فرق نہ آتا بتائیں یہ کرلیا فرلیاں صحیح ہے یا غلط ہے کس میں فرق نہ آتا اگر صاحب غیر مسلم ہوتے تو کچھ فرق نہ آتا کس میں فرق نہ آتا نہ آتا تو صاحب میں کچھ فرق نہ آتا اب ہو گیا گرما پر ہے پتوا کے خلاف جائے گا حضرت سے جتنا ہو جائے جبوٹری میں کچھ فرق نہ آتا جس طرح سی جی جا رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا اچھا تو منتر ہو رہا ہے اس میں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 کیا مل ہلو کیا بندہ حضرت کے اوپر گیا حضرت میں بات کرتا ہوں میں ایسے اولیاء کو جی یہ مار تو کیا سے بنا سے شروع ہوئی ہے کچھ بھی نہیں حضور میں کو سمجھ سکتا ہوں حقائق مار کے میں قریب نہیں جا سکتا میری بات سنیں یہ میرے پاس کتاب پڑھی ہوئی ہے عطیم علم صاحب کی حفاظت جومیہ نو جلد ہے سفر نمبر دو سو بارہ ہے اس میں حقائق اور مہارف جو بیان کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے وہی پوری کر رہا ہُوا کرنا پڑے اب دیکھیں حضرت کا کیا طریقہ ہے حقائق اور مہارف میرے خیال میں دیوبندی مذہب کے پاس اسی طرح چلے آتے ہیں اسی وجہ سے تو گمرا تم میں سے نہیں صاحب ہدایت پر ہے حضرت فرماتے ہیں کہ میں ننگا ہو کر بازار میں آؤں ایک آلہ تناسل پترے لڑکے پیچھے انگلی دے اور جناب جی پھر چھوکروں کی جماعت کو کہے بڑوا ہے رے پڑوا ہے پڑوا ہے رے بڑوا ہے پھر حقائق کو بیان کروں گا کوئی گمراہ نہ ہوگا معلوم ہوا تم ہدایت پر اسی طرح سے آتے ہو لاہور یہ کتاب بھی جو ہے یہ جو آپ کے پاس بہت ہیں ان کو دیکھ کے میرے پاس نہیں حضرت میں نہیں یہ ادارہ تالفات جی اگر محلہ اگر کا اپنا کال نہ ہوا جی جا کیا ہے میری سزا جو کتے کی اس سے بھی بد بنا دینا مہربانی کریں میں یہ جلد لکھ لیں نو نمبر جلد ہے صفحہ نمبر دو سو بارہ ہے تالیفاترفیہ ملتان سے چھپی ہوئی محفوظات کی ملومت اگر یہ بات حضرت کی طرف سے اپنے ماموں کے بعض کے طریقے اور حکایت عجیبہ کے بیان طور پر نہ ہو تو میرے گوٹا جی مولانا مامو مولانا اپنے ماموں کی بہترین حکایت پیش کر رہے ہیں مار ایف او حقائق بیان کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں معلوم ہوا آپ کے پاس طریقہ یہی آتا ہے جی کا نام لیا ہے وہ دوسری قید کی طرف آ گیا مامو مامو کی کاٹ خود بیان کر رہا میں کیا کر رہا ہوں اپنے مامو کی کاٹ خود بیان کر رہا ہوں اس سے ٹول نہیں ہے اس کے بعد لکھا ہوا ہے یہ میرے مامے نے بیدرتی کیا بہرحال ہے بہرحال پڑ گئی ہے باہر ہاتھی کی بہت بہادری بہرحال ہاں بہرحال تو تب ہوگا کہ حال ہو آپ کا تو حال ہی ملا میرا حال ہے کہ حضرت بزرگ دسترآ تم کلمہ پڑھتے ہو خدا اس طرح نہ پڑھنے دیں ہمیں ہمارے اللہ سے معافی ہے اللہ ہمیں ایسی توفیق نہ دینا جس طرح یہ کلمہ پڑھتے ہیں ہمیں وہ صرف کلمہ پڑھنے کی توفیق دینا جس طرح وہ ہمیں پڑھتے ہیں آپ مہربانی کریں آپ اس کا آپ کو خدا ہے وہ یہ کہا ہے کہ وہ بہت بڑے مومن ہے ان کی دلیل دیتے تو انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسماعیل دہل بھی گمراہی کرتا تھا گمراہی پھیلاتا تھا اس کی جو تمام تخلیقی باتیں جو ہے گمراہی آتے مشید کے مسئلے کو کاٹ لو اس نے چلو اس کو بھی گمراہ کہہ دو اب جتنا تو مان لو ایک کا کٹول پیش کرنا ہے تو دوسرا اسی, اسی شخص کا پیر شاہ سرکار نے تو یہ بھی لکھا ہے سیفتیائی میں پتہ نہیں وہ کہاں سے جھوٹ نکالا آپ نے تو لکھا ہے محمد نزدیک جھوٹے مدعا جھوٹے مدعیان کے حساب میں آپ نے اس کو شامل کیا ہے جھوٹے مدعی ہے نبوت جتنے شخص کے مان والے کی تاریخ پیسے کر سکتے ہیں وہ تو محمد لگو آپ کو گولی مارو گولی اسکول کا کوئی پیسہ وہ قائد اچھے تھے تو نے وہاں حالات معلوم نہیں سنا حالات معلوم نہیں ہے بہت بچے معلوم نہیں تھے شکر سارے معلوم ہو ہندوستان کے اسماعیل رشید گمپوری کا مقابلہ اتنا کام اچھا بات سنا بات اچھا یہ بتا یہ جو کہہ رہا ہے عقائد اچھے تھے یہ کیوں کہہ رہا ہے یہ عقائد جان کر کیا کہہ رہے بلیک صاحب کے عقائد تھے وہ تو مندر میں ہے یا نہیں پوچھنے کیا <San> <San> <San> اچھی طرح تفصیل سے قائد جن کو اچھا کہہ رہا ہے اس کا مطلب چہر بن کر کہہ رہا ہے یہ کافی کا مہر آپ معذرت میں کرتا ہوں اگر کوئی گستاخی ہو گئی جی جی جی سمجھائی تو جیت نہیں ہے نہیں نہیں مجھے یہ بات آپ مہربانی کریں آپ مہربانی کریں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 آپ جب تک آپ ایمان بن جائے اور ہماری تصویر جو ہے وہ بھی ایمان بن جائے ماشاءاللہ اللہ ضرور میں رہ کو منتقل سے رلا کر دلا کر اور جو او, او اس او ساری کتاب کا بلا کر آپ نے کر دیا وہ ساری کتاب میں یہی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ سر اپنے عباس صحیح ہے اور آپ کے دور میں کتاب بھی آپ یہ منطق نہیں ہے یہ قرآن کی ایسے بتائی ہیں کیا کیا ذکر کیا ہے کیا امکان کون امکان امکان خاص امکان عام بتا قرآن کون سا خان ہے امکان عام ہے یا امکان خاص ہے اگر امکان خاص ہے تو تم کا سر قرآن پاتے ہو بتاؤ آپ کیا اللہ امکان خاص کام امکان عام کے تین فرد ہیں وہ منفرد صاحب ہے امکان کا فرد کا فرد اس کا فرد ہے پہلے صرف امکان کا مانا بتایا امکان کسے کیا امکان کا مانا کسے میں آپ مہربانی کر اتنا طرح بتا دو امکان خاص آپ بتا رہے ہیں قرآن میں امکان الرحمان غلط یہاں پر امکان خاص ہے وہ تو وہ تو بات کی بات ہے نہ پہلے امکان کا مکان وہ امکان کسے کہتے ہیں کو کہتا جو تمہارے اوپر لگا ہے کیسی عجیب بات ہے میں کچھ پوچھتا ہوں تمہیں میں پوچھتا ہوں لا لا کی جو قسمیں امکان کا مانا تو پہلے بتاؤ گے اچھا یہ بتاؤ جو قسم بتا رہا ہوں اس کے مانا نہیں آتا بات ہے جو تم تمہیں بتا رہے کو پتا ہے मैं پوچھتا ہوں بتا میری بتاؤ یہاں مہربانی میں مہربانی مہربانی آپ سے میں اجازت لے کر سوال کرتا ہوں اجازت لے کر اگر آپ مہربانی کریں میں اجازت لے کر یہ بتائیں میں بتاتا ہوں آپ یہ ہے کہ امکان مقید میں جانب موجود ہے یہاں پر یا مقید میں جانب آدم ہے بتاؤ جی بتائیں مہربانی کریں مقید میں جانے والے ہے ہیں انکان علی والد اگر مقید میں جانے والے وجود امکان کو کافر ہے مرتد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نوزب اللہ کے اس کا حقوق ہی صحیح ہے مقید. مقید. ایک جو جو مقید. مقید. خدا. خدا خدا کوفر کو صحیح ثابت کرنے کے لیے خدا کے قرآن کو کفر پر معمول کر لیا اپنے ایک اپنے ابھی توفر کو ایمان کہہ دیا ہے کیا کوفر کوئی ایمان تمہارے جیسے کفر کو ایمان کہتا ہوں کہ اپنے کپر کو ایمان کہتا ہوں کو ایمان کہتا ہوں جو تم کفر جو تمہارا جو تمہارا کفر مظہوم ہے وہ ایمان ہے اور جو تمہارا ایمان محروم ہے وہ کفرا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں اب سمجھ آ رہی ہے کا مارک کیا وہ اب کیا گئے اب آپ کو وہ بھی صحیح سے سے نکل رہا ہے کیا چکا ہے آپ سے وہ بھی صحیح نکلتا ہے صحیح نکلے گا میں آپ کو جو ہے وہ سوال کرتا ہوں میں سوال کرتا ہوں میں کہتا ہوں ساری ضروریت بندیاں کو اکٹھا کر کے مہربانی کرے اس کا جواب ڈھونڈے ورنہ کام خراب ہے بہت بڑا خراب ہے ورنہ یہ ہم جیسے موت کے تو آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے ضروریت ہے لاہور والا موت کے تو نہیں تو کیا ہوں یہ جو ہے وہ تصبیہ چھوڑ دو تم میں تصویر میں حضرت تھانوی صاحب کو شکایت کر دوں گا کیا آپ مجھ پر بن رہے ہیں تو کہاں کا ووٹ بے رہے بتا دیں آپ سے بڑے موسم بن گئے مجھ سے بڑا موسٹ کون ہوتا ہے اپنے موسم بھی نہیں ہے جو اس کا رکھتا ہوں تو رکھ نہیں سکتے میں بار بار کہہ رہا ہوں آج جو میں جی حضور میں جمعے اچھا آپ جمعے میں اعلان کر دینا کہ میری ایک عجیب جو بندی سے بات ہوئی ہے جس نے ہمارا بوٹھا سینک دیا اور جواب نہیں آنے دیا بالکل میں جواب دوں گا جو ہے ایک تکیا کر کے اس نے لاجواب کر دیا ایک شخص کا اس نے تکیا کر کے جو بڈی بنکردہ ہے ری اس نے ہمیں جواب کر دیا وقت کر دیا معلوم ہوتا ہے دھیرے دھیرے تھوڑی سی ہو گئی چھوڑ دینا ٹھیک ہے جی میں تو اچھا آپ سے اجازت چاہوں گا اور آپ مہربانی کر کے مشکل کیا ہے یہ میں بتاتا ہوں اس مصیبت کو حل کرنے کی ضرور سوچے بس میرے پتہ حضرت گم نام لوگوں کے کیا پتے ہوتے ہیں نام کسی کرتا ہے اور گوم ہے ازور کیا کرنے کی کیالیا آپ میرے اندر جو درد ہے جو سولہ جو جلن ہے اس کو نہیں دیکھ رہے اولیا کا بیٹا گرک ہو گیا نا چیک ہاں ماشاء اللہ اپنا بیٹری مہربانی کرے بس مجھے پریشان مزید نہ کریں میں آپ کو آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے آؤں گا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا میرا پتہ کسی کسی بھی پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر پوچھ لینا ہاں جی جو بزرگ بزرگ بزرگوں کی ہمیشہ پریشان رہتا ہے وہ کون وہ بتا دیں گے بڑی مہربانی رامہ مزان محمد